والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إله من دين وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دورها في قبولها كان الولد أحوال فنزلت نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن نعشئتم متفق عليه واللفظ لمسلم یہ دروس كتاب النكاح سے دیے جا رہے ہیں بہت ساری حدیثیں کتاب نکاح کی پڑھ چکے ہیں ہم لوگ اور ان احادیث کو پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے شکو کو شبہات اور غیروں کے غلط افکار اور نظریات کو باطل قرار دیا ہے اور رد کیا ہے اس کی ایک مثال یہ حدیث بھی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص سے اپنی بیوی سے ملتا ہے پیچھے حصے کی طرف سے آگے اگلے حصے میں پچھلے حصے سے اگلے حصے میں اگر ملتا ہے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ بہنگا پیدا ہوگا یعنی کہ وہ بچہ ایسا پیدا ہوگا کہ اس کی نظر صحیح نہیں رہے گی دیکھے گا نظر جہت سامنا اس کا کسی طرف رہے گا اور اس کا رخ اس کی نگاہ کسی اور طرف رہے گی جس کو اردو زبان میں بھیہنگا کہتے ہیں تو یہودی لوگ ایسا کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ملتا ہے پچھلے حصے کی طرف سے اگلے حصے میں تو ایسا ہوگا یعنی پچھلے حصے کو استعمال نہیں کرتا بلکہ اگلے حصے کو جو استعمال کرنے کی جگہ ہے اس کو استعمال کرتا ہے تو یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ بچہ پھر صحیح نہیں پیدا ہوگا اسلام نے ان کے اس باطل خیال کی تردید کی اور یہ آیت نازل ہوئی نساؤکم کم حرف القم یہ بیویاں تمہاری کھیتی ہیں فرتکم اناش تم تم اپنی کھیتی میں جس طرح سے چاہو چاہے آگے سے چاہے پیچھے سے لیکن کھیتی مراد کھیتی میں آدمی آئے چاہے آگے کی طرف سے یا پیچھے کی طرف سے جس انداز میں جو انداز اپنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی چھوڑ دی ہے لیکن آلہ کہاں ہے کھیتی میں استعمال کس کو کرنا ہے کھیتی کو استعمال کرنا ہے اور پچھلے درس میں یہ بتایا جا چکا تھا بتایا جا چکا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اپنی بیوی کے پچھلے حصے کو استعمال نہ کرے اور ایسا کرنے والے اللہ کی نظر میں بڑے مبہوز اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے گا نہیں تو اس حدیث میں یہودیوں کے باطل خیال کی تردید کی گئی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اللہ تعالی نے جو چیز استعمال کرنے کے لیے بنائی ہے اگر اس کھیتی میں آدمی جس انداز سے اپنی طبیعت پر چاہت پر اور جو ہے مرضی کے مطابق جس طرح سے چاہے استعمال کرے ابن عباس سے ندی اللہ تعالی عنہما قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی بی سے ملنے کے آداب میں سے ایک ادب سکھایا ہے اور وہ یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے ملنے سے پہلے اللہ کا نام لے اور اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ مجھ کو اور میری عال کو میری اولاد کو میری ضروریت کو اگر ہونے والی ہے تو اس کو شیطان سے محفوظ رکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سے اپنی بیوی کے پاس آئے ہم بستری کرنے کے لیے اور وہ دعا پڑھے کون سی دعا بسم اللہ اللہ مجنب نے شیطانہ اے اللہ ہم کو محفوظ رکھ شیطان سے وجنب ما رزقتنا اور اسی طرح سے شیطان کو دور رکھ اس اولاد سے جو تو مجھے عطا کرنا یا ہمیں عطا کرنے والا ہے یہ دعا پڑھ لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس ملاب سے اس ہمبستری سے اگر اللہ تعالی نے ان کی قسمت میں اگر اولاد لکھ رکھی ہے تو پھر شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہ ادب ہے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے جو بیویوں والے ہیں کہ شیطان بھلانے نہ پائے اور یہ دعا یاد کر لیجئے اگر کسی کو یاد نہ ہو تو یہ دعا بہت مختصر سی ہے بسم اللہ اللہ مجنبن الشیطان وجنب الشیطان ما مار یہ دعا یاد بھی کر لیں اور اسی طرح سے اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رہے کہ ترجمہ کیا ہے اس کا بہت ساری دعائیں ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن عربی نہ جاننے کی وجہ سے ترجمہ نہیں معلوم ہوتا ہے اس لیے آدمی بہتر ہے کہ ان دعاؤں کا ترجمہ بھی معنی اور مفہوم بھی ذہن میں رکھے وہاں بھی ہو رہے اللہ تعالان عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ادا دام غجلو امراۃ اللہ راش فعبت ان تجیا فبات غدبانہ لانت حل ملا اکتا تس متفق علیہ اللہ بخاری بیویوں کے لیے اس میں بڑی عظیم نصیحت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو رضی اللہ تعالیٰ علم روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی بی کو اپنے پاس بلائے اپنے بستر پر بلائے اور بیوی نہ آئے انکار کر جائے اور یہاں بستر پر بلانے سے مراد ہے ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی نہ آئے اور شوہر رات گزارے اس حال میں کہ وہ غصے سے ہو یعنی غصے کی حالت میں اگر وہ شوہر رات گزارتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاق فرمایا کہ لعنت حل ملا اکتحتا بہار صبح تک فرشتے اس بیوی پر لانت بھیجتے رہیں گے یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں یہ لفظ بھی ہے کہ کان لدیف في سما اساخ کا وہ ذات جو آسمان میں ہے وہ بھی اس سے ناراض ہو جائے گی یہاں تک کہ شوہر بیوی سے راضی ہو جائے تو اس طرح سے خیال رکھنا چاہیے ہوں اور اس سے شوہر کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ شوہر کا حق ہے بیوی کے اوپر اور اس حق کو ادا کرنے کے سلسلے میں بیوی کو انکار نہیں کرنا چاہیے اور پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے البتہ ایک چیز اور ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر جو ہے بیوی کو ناپاکی کی حالت میں بلاتا ہے تو بیوی کیا کرے بیوی کو نہیں آنا چاہیے کیونکہ اس حالت میں بیوی کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے قرآن کا حکم ہے کل ہوا ادن فضل السافل محر ویس النکان المحیب کل ہوا ادن فاتضل النسا اپل محیب کے حیض کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ حیض کی حالت میں عورت کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں مل سکتے ہیں کہ نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گندی چیز ہے یعنی گندگی کی حالت ہے ناپاکی کی حالت ہے اس لیے ایسی حالت میں حیضہ عورتوں سے دور رہا جائے دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ بستر الگ کر دیا جائے اور ملنا جلنا بند کر دیا جائے مطلب نہیں ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ آدمی خاص عمل نہ کرے ہم بستری نہ کرے باقی اور بیوی سے کیا کہتے ہیں فائدہ اٹھانا چاہے کیا کہتے ہیں لطف اندوز ہونا چاہے تو اس کی اجازت ہے اس کی وہ مہارت نہیں تو حیض کی حالت میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور بیوی نہیں آتی ہے تو پھر ہاں یہ چیز اس پر نہیں پھٹ کی جائے گی کہ فرشتے لان بھیجیں گے اور اسی طرح سے ولادت کے بعد جو ہے کچھ ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں ان دنوں میں بھی جن کو نفاذ کی حالت کہتے ہیں ان دنوں میں بھی شوہر کو جو ہے نہیں بلانا چاہیے بیوی کو اور اس سے ہم نہیں کرنا چاہیے اور ایک تیسری حالت ہے جس کا شوہر کو خیال رکھنا چاہیے اور تیسری حالت وہ ہے کہ عورت کی بیوی کی بیماری ہے تکلیف ہے پریشانی کی حالت ہے ہاں تو ایسی صورت میں بھی شوہر کو خیال رکھنا چاہیے بیوی بی کی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اس کے اے, اس کی تکلیف کا بھی خیال رکھنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہاں بیوی بی بالکل تکلیف میں یا کسی پریشانی میں کسی بیماری میں مبتلا ہے اور شوہر صاحب بچائے اس کے کہ جو ہے اس کی بیماری کا خیال رکھے اپنی فکر ہے ان کو تو اس لیے جو ہے اس شریعت نے ہر طرح کے آداب سکھائے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے عبا سے نبی اللہ تعالیٰ عنہما ان صلی اللہ علیہ وسلمتا ول مستیلتا ولوا شیمتا ول مستمتا کتاب النکاح میں یہ حدیث بھی یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے اس عورت پر جو اپنے بالوں کو بڑھا کے بڑھانے کے لیے دوسروں کے بال اپنے بال میں شامل کرتی ہے بال اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن شو کرنے کے لیے دکھانے کے لیے وہ دوسرے کا بال دوسری عورت کا یا بہت سارے بال آتے ہیں بنے ہوئے تو ان بالوں کو جو عورت لگا کر کے ملا کر کے اپنے بالوں کو لمبے بال بتاتی ہے اور لمبے بال ظاہر کرتی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو اسی طرح سوال وہ اور اس عورت پر جو ایسا کرنے کے لیے کہے بال بڑھانے کے لیے جو طلب کرے اس پر بھی اور جو بال کسی عورت کے بال میں بال دوسرے کے بال میں لا کر کے لمبا کرتی ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو تو گویا کہ گویا کہ یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے ایک طرح کا دھوکہ ہے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر جو بال عطا کیے ہیں انہیں کو غنیمت شمار کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن کسی عورت کے چھوٹے بال ہیں تو محفل میں جانے کے لیے کہیں پارٹی میں جانے کے لیے بڑے بال دوسروں کے بال جو ہے دوسری عورتوں کے بال ملتے ہیں بازار میں بنائے ہوئے اس طرح کے بال لگا کر کے جاتی ہے اور شو کرتی ہے اور خاص کر کے شادی وغیرہ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو بڑا بیاانک قسم کا مائک اپ کروایا جا کیا جاتا ہے لڑکی کو اور اس پر کتنے کتنے سارے کئی کئی ہزار روپے جو ہے ہمارے ملکوں میں خرچ ہو جاتے ہیں ایک جو ہے لڑکی کو ایک بت کی طرح سے بنا دیا جاتا ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے ہندو لوگ جو ہے اپنے تہواروں میں بدھ بنا کر کے وہ نکلتے ہیں تو ایسے ہی بالکل اب چاہے بالکل لڑکی کالی کلوٹی ہو چاہے جس طرح سے لیکن ایسا میک اپ کیا جاتا ہے کہ بالکل کیا کہتے ہیں وہ بالکل بوری چٹی بالوم ہوتی ہے تو یہ سب دھوکہ دھڑی ہے یہ دھوکہ ہے اس سے شریعت نے منع کیا ہے اور اسی میں سے ایک بال بھی ہے ہاں کتنی لڑکیوں کو دیکھیں گے آپ کے شادی میں شادی کے موقع سے بہت بڑے بڑے بال جو ہے نظر آئیں گے بعد میں پتا چلتا ہے دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بال ہیں شادی میں کہاں سے آ گئے تھے تو گویا کہ انہوں نے میک اپ کروا کر کے اور بیوٹی پارلر میں جا کر کے میک اپ کرنے والیوں کو بلا کر کے اور پھر اس میں جو ہے اپنے بالوں میں اضافہ کروایا اور اس طرح سے شو کیا کہ بڑے بڑے بال ہیں تو اس پر ایسی عورتوں پر ایسا کرنے والی پر اور کرانے والی پر دونوں پر جو ہے لعنت ہے اسی طرح سے گودنا گودنا گدوانے والی پر اور جو گدوائے دونوں پر جسے انگلش میں ٹیٹو بولتے ہیں ٹیٹو بولتے ہیں نا کہ سرما سے سرما کے ذریعے سے بدن پر کچھ لکھواتے ہیں یا پھول بنواتے ہیں یا بہت ساری چیزیں جو ہے آپ دیکھتے ہوں گے یہاں پر فلپینی مرد اور عورت کو کہ بہت سارے جو ہے وہ بنوائے ہوتے ہیں کبھی چہرے پر کبھی ہاتھوں پر کبھی بازو پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والی اور عورتوں پر اور جو کراتی ہیں ان عورتوں پر لانت بھیجی ہے اور اسی طرح سے یہ عمل ایسا نہیں قیدی اس کے اندر صرف عورتوں کا ذکر ہے تو صرف عورتیں جو ہے عورتوں ہی پر لانت ہوگی مرد پر لانت نہیں ہوگی ہاں ایسا نہیں بلکہ اگر مرد بھی ایک ایسا کرواتے ہیں یا کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی یہ لانت ہوگی وہ بھی لانت کے مستحق ہوں گے کتاب انہوں نے کہا کہ اندر اس بات حدیث کے لانے کا شاید منشا یہ ہے کہ بیوی جو ہے اپنے شوہر کی زیب و زینت کے لیے بھی یہ عمل نہ کرے بیوی اپنے شوہر کی کہ اپنے شوہر کے لیے ایسا نہ کرے کہ ہاں بال جو ہے دوسرے عورتوں کے یا دوسرے جو بنے ہوئے بناوٹی بال آتے ہیں ان کو لگا کر کے لمبے بال کرے اور اس طرح سے زینت کرے یا اسی طرح سے ٹیٹوز وغیرہ بنوا کر کے گدنا گدوا کر کے زینت کا اظہار کرے تو اس طرح سے کرنا اسلام میں درست نہیں ہے البتہ بالوں کے تعلق سے کچھ ریبن وغیرہ جو آتے ہیں یا دوسرے کلر کے کچھ چوٹیاں بنی ہوئی آتی ہے دھاگے کی بنی ہوئی ہوتی ہے عورتیں بچیاں جو ہے اس کو اپنے بال میں جو ہے جب چوٹی بناتی ہیں تو اس کو لپیٹ کر کے تو نیچے تک تھوڑا سا رہتا ہے یا کئی کلر کے وہ جو ہے چوٹی آتی ہے بنی بنائی جو ہے دھاگے کی تو اس سے کوئی اس کے باندھنے میں اس کے لگانے میں کوئی حراج کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ ایک دھاگا ہے وہ بال نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور رنگ بھی اگر, رنگ اگر دوسرا ہو تو اور بہتر ہے کہ اس رنگ کالے رنگ کا نہ ہو وہ کالے رنگ کا بنا ہوا دھاگا کا جو عورتیں اس کو لگاتی ہیں چوٹی باندھتی ہیں تو اس سے پرہیز اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ اگر دوسرے رنگ کا ہو تو زیادہ بہتر ہے جدا مت بنتے وہ بن بدی اللہ تعالی انہ قالت حدر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اناسن و یقول لقد حمم تو ان فنور تو فر روم وفارس فیدا لون اولاد ہم فلادا اولاد ہم ثم فم عن العزل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدامہ بنتے وحب صحابیاں ہیں یہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی چند لوگوں کے ساتھ ہمارے قبیلے کے چند لوگ تھے وہ حاضر ہوئے وہ حاضر ہوئی تو ان کے ساتھ میں بھی حاضر ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا کیا فرما رہے تھے گفتگو چل رہی تھی کسی تعلق سے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے چاہا میں نے ارادہ کیا کہ میں لوگوں کو غیلا سے منا کر دوں گی کیا چیز ہے غیلا اصل میں کہتے ہیں کہ بیوی سے دودھ پلانے کی مدت میں ہم بستری کرنا دودھ پلانے کی مدت ہولین کا ملین ہاں دو سال ہے تو دو سال کی مدت میں یہ مراد ہے یا یہ کہ آ اس وقت جب بیوی بچے کو دودھ پلا رہی ہو سمجھتا ہوں کہ یہ ہولین کاملین نہیں ہوگا ایام رضاعت مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کیا ہے بیوی کے دودھ پلاتے وقت اس وقت بیوی بچے کو دودھ پلا پلا رہی ہو اس وقت بیوی سے ہم بستری کرنے سے میں نے سوچا کہ میں روک دوں پھر میں نے دیکھا کہ روم اور فارس کے لوگ جو ہے ایسا کرتے ہیں بیوی کی دودھ پلاتے وقت جو ہے بیوی کو استعمال کرتے ہیں بستری کرتے ہیں تو ان کے ہاں, ہاں بچوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے جو اس خیال کو دیکھا تھا اور سنا تھا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اس حالت میں جو ہے اگر بچے کیا کہتے ہیں ہم بستری کریں گے تو جو بچہ ہوگا وہ کمزور پیدا ہوگا جو بچہ ہوگا وہ کمزور ہوگا بچے کو اچھی طرح سے غذا نہیں مل سکے گی تو ایسی صورت میں میں نے سوچا کہ میں منع کر دوں تو میں نے روم اور فارس کے لوگوں کو روم اور فارس کے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ہے غیلا کر رہے ہیں ایسا کرتے ہیں اور یہ جو ہے ایام رضاعت ہی مراد ہے سرحا میں لکھا ہے کہ ایام رضاعت مراد ہے کہ دودھ پلانے کے جو ایام ہیں یعنی دو سال جو ہے اس میں ایسا کرنے سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روم اور فارس کے لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان کے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے عرب لوگ کہتے تھے کہ اگر اس حالت میں بچہ اگر حمل سے عورت ٹھہر جائے گی تو جو بچہ پیدا ہوگا کمزور ہوگا اور گھوڑے پر اچھی طرح سے سواری نہیں کر سکے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل روم اور فارس کو دیکھا کہ ان کے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منع فرمایا ان کو ہاں آپ نے دیکھا فلاح در رزالے کا اولاد کہ ان کے اولاد کو اس سے کوئی پریشانی نہیں لاحق ہوتی کمزوری نہیں لاحق ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع نہیں فرمایا اور ثم مس علوخر جو لوگ تھے ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کرنے کے بارے میں فرمایا پوچھا عزل کرنے کے بارے میں سوال کیا کہ عزل کر سکتے ہیں کہ نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس بیان میں فرمایا کہ را علیکن الخفی وہ پوشیدہ بچے کو مارنا ہے ازل کیا چیز ہے ازل اصل میں اس حالت کو کہتے ہیں کہ مرد بیوی سے ملتے وقت ہم بستری کرتے وقت جب بالکل انزال کا وقت ہو منی کے نکلنے کا وقت ہو تو آدمی کیا کرے کہ اپنی شرمگاہ اپنا آلے تناسل باہر نکال کر کے منی باہر خارج کر دے عورت کے رحم میں وہ کیا کہتے ہیں منی داخل, داخل نہ ہونے پائے یہ ایسا اس لیے لوگ کرتے تھے کہ جو ہے جلدی سے جلدی, جلدی بچے پیدا نہ ہوں عورت کو مہلت مل جائے ہاں عورت کو مہلت مل جائے تو اس طرح سے انہوں نے اس کے بارے میں سوال کیا کہ کیا ایسا کر سکتے ہیں کیا ایسا کر سکتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ لوگوں کا مقصد کیا ہوتا تھا لوگوں کا مقصد یہ ہوتا تھا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ بچہ حمل نہ ٹھہرنے پائے حمل نہ ٹھہرنے پائے تو ان کے قصد اور ارادے کے حساب سے اصل مقصد ان کا یہ نہیں ہوتا تھا کہ بچے کو مارنا نہیں ہوتا تھا بچے کو مارنا نہیں ہوتا تھا بلکہ حمل کے نہ ٹھہرنے کا ارادہ ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پوشیدہ بچے کو مارنا ہوا بچے کو درگ درگور کرنا ہوا یعنی گویا کہ اس حدیث سے حرمت اس کی ثابت نہیں ہوتی بلکہ اس حدیث سے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا ہے کیونکہ آگے ایک حدیث آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے اور وہ حدیث کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے وہی اللہ تعالیٰ نازل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ول قرآن قرآن کے نبی اللہ فلما انہوں جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل کرتے تھے عزل کا مفہوم جو بتایا گیا کہ بالکل منی نکلتے وقت شرمگاہ کو مردے باہر کر لے اور منی اندر نہ خارج ہو اندر نہ نکلے باہر نکلے تو اس حالت کو عزل کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم عزل کرتے تھے اور یہ عمل یعنی صحابہ کرام کا بیان ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا اور قرآن نازل ہو رہا تھا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ایسا کرتے تھے اور قرآن کا نزول بھی ہوتا تھا تو جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات ہے یہ مسئلہ ثابت کر رہے ہیں اس سے کہ اگر اس چیز سے منع کیا جانا ہوتا تو قرآن ہم کو منع کر دیتا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے منع فرما دیتا تو گویا کہ یہ بات جو اللہ کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات بتا رہے تھے کنہ نازل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گویا کہ بعد کے دور میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں تو گویا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی یہ چیز جو ہے صحابی بیان کر رہے ہیں تو گویا کہ یہ چیز جائز ہے ایسا کر سکتے ہیں اور آج کل کے دور میں آج کل کے دور میں جو ہے کئی چیزیں جو ہے وہ چل پڑی ہیں کہ حمل نہ ٹھہرنے پائے اس سے روکنے کے لیے کئی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ایسا کیا کہتے ہیں ڈاکٹر اگر مشورہ دیتا ہے کہ بیوی بی کی صحت صحیح نہیں ہے یا یہ کہ جو ہے یہ کہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی بالکل بالکل چھوٹے چھوٹے ان کی تربیت اور پالنا پوسنا ساری ذمہ داریاں اور سب سنبھالنا کوئی اور نہیں سنبھالنے والا ہے تو اس خیال سے اگر کوئی عزل کرتا ہے یا کوئی عورت یا مرد دوا استعمال کرتے ہیں معنی حمل کی تو اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے کیونکہ عزل کی جب اجازت ہے اور عزل کا مطلب کیا عزل کا مطلب کیا کہ حمل نہ ٹھہرنے پائی اس وجہ سے ایسا اسی اس اسے نیت سے کرتے تھے وہ لوگ ہاں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ تم عزل کرو چاہے جتنا کرو لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر جو ہے تم غالب نہیں آ سکتے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہاں وہ حمل ٹھہر جائے تم چاہے جتنا کرو لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کر دے اور ایسا ہوتا بھی ابھی بھی جو لوگ جو عورتیں جو ہے دوائیں کھاتی ہیں ہاں دوائیں کھانے کے باوجود بھی حمل ٹھہر جاتا ہے کچھ لوگ کوئی کوئی چیز ایسی استعمال کرتے ہیں کنڈوم ٹائپ کی جو استعمال کرتے ہیں اس کے باوجود بھی جو ہے اللہ تبارک مطالعہ جو ہے کی جب مرضی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو ہے حمل ٹھہر جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہے کرو یا چاہے تم کرو اللہ کی تقدیر کو اللہ کی مشیت کو تم روک نہیں سکتے تمہارے مقدر میں اگر وہ او, کیا کہتے ہیں اولاد لکھی ہوگی تو ایسا ہو کر کے رہے گا تم کرو کوئی بات نہیں تو گویا یا کہ اس حدیث سے پتا چلا کہ عزل کا جو مسئلہ ہے وہ حدیث کی روشنی میں اب دیکھیے آپ کو یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ کیسا وہ کیسا پڑھ رہے ہیں اور کیسا فتوا ہے اور کیسا حدیث ہے یہ حدیث ایک حدیث میں اس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلاح نے اس کو بتایا کہ یہ واد الخفی ہے اور یہ واد خفی کس کے لیے کس اعتبار سے کہ کوئی جو ہے حمل نہ ٹھہرنے دینا چاہے کہ جو ہے حمل نہیں ٹھہرنے دے گی ایسا کرے ہاں کچھ اور مقصد ہو ہاں لیکن اگر کوئی اس طرح کا ارادہ ہے عورت کا خیال ہے تو اس طرح سے جائز ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے دونوں طرح کی حدیث میں نے سنا دی اس طرح کی اگر حدیث آتی ہے کہ ایک حدیث میں اور کھلے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ یہ جو ہے واد الخفی ہے یعنی درگور کرنا ہے لہٰذا تم جو ہے اس سے پرہیز کرو ایسا نہ کرو ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا ایسا فرمایا لوگوں کے لوگوں کے ارادے اور خیال اور نیت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورنہ تو جو وعد ہے یعنی کہ درگور کرنا وہ تو حرام ہے منع ہے قرآن میں وہی دل مودت کے قیامت کے دن جو ہے ان لڑکیوں سے بچیوں سے بھی پوچھا جائے گا جو زندہ گاڑ دی گئی تھی زمانہ جاہلیت میں ایسا لوگ کرتے تھے نا اور آج بھی یہ, یہ چیز ان لوگوں کے ساتھ بھی شامل ہو جائے گی اور یہ گناہ اس گناہ میں وہ لوگ بھی ملوث سمجھے جائیں گے جو لوگ آج جو ہے حمل ٹھہر جانے کے بعد جو ہے مشینوں کے ذریعے سے الٹراساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے سے پتہ لگا لیتے ہیں اپنے ملکوں میں کہ ہاں بھجے یہ بچی ہے لڑکی ہے تو لڑکی ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں بارشن کروا دیتے ہیں صفائی کروا دیتے ہیں جان پڑ چکی ہوتی ہے بچی ہو چکی ہوتی ہے اور لیکن اس کو کیا کرتے ہیں کہ جہیز دینا پڑے گا اور یہ کرنا پڑے گا اتنی بچیاں ہیں کہاں سے ان کا خرچ اٹھائیں گے کیسے شادی کریں گے وغیرہ وغیرہ اس نیت سے جو لوگ کرتے ہیں وہ سراسر جو ہے گناہ کا کام کرتے ہیں قتل کرتے ہیں وہ قاتل سمجھے جائیں گے ایسے لوگ ایسے لوگ قاتل سمجھے جائیں گے اور اگر اسلامی حدود ہے اسلامی حدود کا نفاذ ہے کہیں تو وہاں جو ہے ان کے اوپر حد قائم کی جائے گی جو اسلامی جو فیصلہ دے گا اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے یہاں کا جو معاملہ ہے وہ زندہ درگور لڑکی کو کرنے کا جو گناہ ہے وہ قیامت کے دن وہ گناہ اس کو بھگتنا پڑے گا اس لیے اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور یہاں پر ذکر کرنا مناسب ہے وہ یہ کہ ہم اپنے بچپن میں سنا کرتے تھے کہ ہاں نسبندی ہو رہی ہے تو بچپن میں سنتے تھے جو ہے اور ایسے ہی سن لیتے تھے لیکن جو ہے نسبندی سمجھتے ہیں کیا ہے آج تو جو ہے ختم ہو گئی ہے وہ چیز ہاں اور کچھ لوگ کراتے بھی لیکن ہمارے دور میں جو ہے ہندوستان میں جو ہے قانونی طور پر حکومتی سطح پر ایسا شروع کیا گیا تھا کہ نسبندی شروع کروا دی تھی کہ جو نس ہوتی ہے رگ ہوتی ہے جس سے کیا کہتے ہیں چاہے عورت کا بھی کرتے تھے اور مرد کا بھی کہ مرد کا کرتے تھے تفصیل نہیں معلوم تو اس میں رگ کاٹ دیتے تھے رکھ کاٹ دیتے تھے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے آدمی گویا کہ بچہ پیدا کرنے کے لائق نہیں رہ جاتا تھا تو ایسا کرنا جو ہے یہ حرام ہے منا ہے گنا ہے اور اسی میں وہ چیز بھی شامل ہو جائے گی جیسا کہ کچھ عورتیں کیا ہے ہاں کچھ عورتیں اور کچھ مرد جو ہے کچھ شادی شدہ جوڑے دو بچے پیدا ہوئے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہاں؟ عورت جو ہے آپریشن کروا لیتی ہے اور پتا نہیں وہ کیا کہتے ہیں بچے دانی نکلوا لیتی ہے یا اس کو خراب کر دیتی ہیں کروا لیتی ہیں تو یہ چیز بھی اس میں شامل ہے یہ حرام کام میں شامل ہے حرام کام میں شامل ہے یہ ایسا کروانا حرام ہے جو اپنے یہاں جو نعرہ لگاتے ہیں نا کہ ہم دو ہمارے دو بچے دو ہی اچھے है یہ سب جو ہے نعرے صحیح نہیں ہیں اور اس خیال سے اس خیال سے ایسا کروانا کہ کہاں سے کھائیں گے کہاں سے کھلائیں گے بچوں بچوں کو اور کہاں سے جو ہے بچوں کی تربیت ہوگی اور کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ جو باتیں لوگ سوچتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ پر ایک اللہ تعالیٰ پر عدم اعتماد کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان گویا کہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی جب اس میں اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے چار چیزوں کا حکم دے کر کے کہ بچے کی عمر کیا ہوگی بچہ نیک ہوگا کہ بدبخت ہوگا اور کیا عمل کرے گا اچھا عمل کرے گا کہ برا عمل کرے گا اور روزی بھی اس کی لکھی جاتی ہے عمر لکھی جاتی ہے اور روزی لکھ دی جاتی ہے تو روزی تو بچے کی لکھی لکھی ہوئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے مقدر کر دی کر, کی جا چکی ہے اس لیے اس خوف سے بچے نہ پیدا کرنا کہاں کہاں سے کھلائیں پلائیں گے یہ اللہ پر گویا کہ ایسے لوگوں کا بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے اللہ پر توقل نہیں ہے اللہ تعالی رزاق ہے انسان رزاق نہیں ہے انسان رازق نہیں ہے تو اس طرح کے خیالات اور اس طرح کا ارادہ یہ اسلامی ارادہ نہیں اسلامی خیال نہیں ہے یہ غیروں کے یہاں سے یہ ساری چیزیں یہ کافروں کے یہاں سے ان کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے وہ لوگ جو ہے بیٹیوں کے چکر میں جو ہے بیٹیوں کے بیٹیوں کو کیسے اس کی شادی کریں گے اور کیا کریں گے تو اس طرح سے اور بہت سارے نادا مسلمان بھی ایسا کروا لیتے ہیں اور پھر جب کروانے کے بعد کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے کوئی چیز پیش آ جاتی ہے کیا ضروری ہے کہ دو بچے ہوئے تو دونوں بچے زندہ ہی رہیں گے اس بات کی کیا گارنٹی کہ دونوں بچے زندہ ہی اور کئی بار ایسا ہوتا ہے ہاں؟ کہ آدمی جو ہے ایسا کروا لیتا ہے اور عورت کے آپریشن کروا لیتی ہے اور اس کے بعد بچے کیا ہوتے ختم ہو جاتے ہیں جاؤ اللہ کی قدرت سے مقابلہ کرنے کرنے کا ارادہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تھی اس نعمت کو تم نے اپنے ہاتھوں سے خراب کیا دو دو بچے تھے دونوں ہی ختم ہو گئے ہاں تو کیا کریں گے اب اب جو ہے افسوس کرتے ہیں ایسے لوگ اور پچھتا ہیں لیکن اب افسوس کرنے اور پچھتا کا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اس لیے یہ سب حرکتیں یہ سب کام جو ہے بہتر نہیں ہے غلط ہے وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها يا رسول الله وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحملا وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل مسترفاہمدا وقال وقال حافظ ابن حضر قال ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک لونڈی ہے لونڈی ہے جو غلام اور لونڈی ہوا کرتے تھے لونڈی کو آدمی بیوی کی طرح سے استعمال کر سکتا ہے شریعت کی نظر میں اور ماملاکت اے مانکم قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے تو فرمایا کہ میرے پاس ایک لونڈی ہے نوکرانی اور لونڈی میں بہت فرق ہے آپ کو وہ نہ کیجیے گا سمجھ لیجئے سمجھ لیجیے گا اس کو نوکرانی تو کوئی بھی آزاد عورت ہے کسی کے یہاں نوکری کر رہی ہے تو کیا کہتے ہیں چولہا برتن کر رہی ہے صاف صفائی کر رہی ہے، وہ نوکرانی ہوئی ہاں لیکن لاؤڈی کون کس کو کہتے ہیں جس کو باندھی بھی کہتے ہیں لاؤڈی بھی کہتے ہیں پچھلے زمانے میں لوگ جو ہے مرد عورت خریدے بیچے جاتے تھے غلامی کا جو دور تھا وہ تو اس میں وہ لوڑی براد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور پھر بعد کے دور میں پھر یہ چیز ختم ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک لوڈی ہے میں عزل کرتا ہوں اس سے جب ہم بستری کرتا ہوں تو ہاں اپنی شرمگاہ کو باہر نکال لیتا ہوں آہ, منی کے نکلنے کے وقتے اور میں ناپسند کرتا ہوں اس بات کو کہ وہ حاملہ ہو میں نہیں چاہتا کہ اس کے بچے پیدا ہوں اور لیکن میں اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتا ہوں اور ایک بات اور بتائی انہوں نے کہ یہودی لوگ کہتے ہیں کہ یہ عزل کرنا یہ چھوٹا چھوٹا زندہ درگور کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیداوتی یہود یہودیوں نے جھوٹ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس اول کو جھوٹ قرار دیا کیوں اس لیے کہ یہودیوں کا جو کہنا تھا کہ یہ ایک وہ اضلے ہے اور ایک وہ زندہ درگور کرنا ہے جیسا بچی کو زندہ درگور کرتے تھے تو اس کو بھی جو ہے انہوں نے اسی کے ساتھ ملا دیا گویا کہ یہ بھی ہے وہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کی تردید کی اور فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و مطالعہ پیدا کرنا ہی چاہے گا تو تم اس کو پھیر نہیں سکتے تم اس کو پھیر نہیں سکتے تو یہ حدیث جو ہے حسل نگہ رہی ہے تو گویا کہ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل کی اجازت دیل کیا جا سکتا ہے ضرورت کے تحت وانس نبی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقوف السائی جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو میں نے پیش کی تھی ابھی کہ ہم لوگ عزل کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا ہم کو جو ہے اگر منع کیا جانا ہوتا تو قرآن ہم کو منع کر دیتا یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت میں ایک بات اور ہے اس سے بات اور مزید واضح ہو جاتی ہے کہ فبالا غازال کا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہمارے اس عمل کی خبر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اب جو چیز اس طرح کی ہوتی تھی وہ مسئلے مسائل پوچھنے ہی کے تعلق سے جیسا کہ ایک شادی آئے پوچھا انہوں نے تو اس طرح سے بات پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع نہیں کیا تو گویا اس کی اجازت ہے انال سب نبی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واحد یہاں پر ایک اور فائدے کی بات ذکر کی جا رہی ہے جس کے پاس ان لوگوں کے لیے ہے جس کے پاس کئی بیویاں ہوں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس جاتے ایک غسلے سے کیا مطلب کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوتی تھی تو اپنی تمام بیویوں سے مل لیتے تھے ہاں اور پھر آخر میں گسلے کر لیتے تھے ایک گھسلے تو اس سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس ایک سے زیادہ بیوی ہو اور دونوں بیویوں سے ایک ہی رات میں ملنا چاہے بھم بستری کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک بیوی سے ملنے کے بعد پہلے وہ گھسلے کرے پھر دوسری کے پاس جائے ایسا ضروری نہیں ہے بلکہ کیا کہتے ہیں ایسا کر سکتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ضرورت ہوتی تھی تو, تو تمام بیویوں کے پاس جاتے تھے اور جو ہے پھر آخر میں اس کر لیتے تھے ایک چیز اور یہاں پر سوچنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیویوں کی تمام بیویوں کے جو ہے وہ دن مقرر کیے تھے کر دیے تھے تو کیسے تمام بیویوں کے پاس جاتے تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیویوں کے دن تو مقرر کیے تھے لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جا کر کے مل لیا کرتے تھے اور ایسا جائز بھی درست بھی ہے باری مقرر کرنے کے بعد بھی اگر کسی کو ضرورت ایسی ہو تو کر سکتا ہے ہاں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جیسا کہ بات حدیث سے ثابت ہو رہی ہے یہاں تک در سے ہم یہیں تک در سے قائم رکھتے ہیں اور یہ کہ اگلا دوسرا باب شروع ہونے والا ہے باب الشداب تو انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے پڑھیں گے یا یہ کہ ابھی ہمارا ہم نے ایک کتاب روک رکھی ہے وہ کیا ہے کتاب السیاب تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے ہفتے سے کتاب الشیاب ہم لوگ پڑھیں گے رمضان قریب آ رہا ہے کیونکہ کتاب النکاح کے اور ابواب ہیں اور طلاق وغیرہ بھی جو مسائل ہیں اس سے ان شاء اللہ ان کو عید کے بعد پڑھیں گے اگلے درسے سے انشاءاللہ کتاب اس سے ہم شروع کریں گے السلام علیکم اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ